شہد سد ضرورت ہی نہیں ہوئی سامنے آنے تے جڑے آ گئے سن وہاں کا ارادہ سب منادرا ہو تحریری ہوے تاکہ نو گل کھلے نا وہ پہلو ہی سوچ کے آ جائے لیکن اللہ تعالیٰ غالب اللہ غالب انعال عمری اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے اللہ تعالیٰ نوے منظور سیکھ ہوے کہ گال کھل جائے گا وہ واقعی تفصیل نالت نہ ہو سکیا لیکن اجمالی مناظرہ ہو گیا ڈیڑھ کا میں تقریر جڑی بچ کر چھڈی اس در اندر سناٹے چھان گیا وہ کسٹا پیئے ہیں کسٹا سن سکتا دیوئے تھے آگئے ہیں أوہن oh, چار چیزاں جہیا تحریر لیا مدرسے والوں سمجھا چار چیزاں تقریر چیز تنجھا ارا موضوع میں ملتان شریف کے علاقے چ ہے لیکن اتنے وقت کلیل سی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 انگریزی زبان یہ چار چیزیں چیز یہ چیزوں کی حقیقت وضاحت کرنی پھر شرعی حکم کھولیں گے شرعی حکم یہاں دا کی پھر آپس دے اندر یہاں دا تلازم تو ملازمہ کی ایک دوسرے کی جڑتی نے میں زنجیر کڑیاں ایک دجے جڑتی یہ چار چیزاں مفتی طیب برشر صاحب جڑے منادرے سالس کلور کلورکوٹ تو سرائے دے مفتی انہوں منتھ اج ہی جی فون فرمایا تو فرمان لگے چشتی اللہ تیرا سینہ کھول چلیا تو تح تک پہنچ گیا یہاں گلوں اور یہ بھی انہاں فرمایا کہ میں بھی رابطہ کیتا ہے نا تیرے سوالوں واسطے بھی وہ کو پوچھا کوئی جواب تر سوال دا جواب کسے پاس پونے باقی آن نکے سکے بچے اترے نکلے نکے کیڑے جڑے نے یہاں میں یہ سمجھ پیروں دے تھلے آتا ایے ہاں دے چڑیے نا جڑے آم نکل کے فرتے کو آمد کمال آنگوں فلانے آنگوں उतरे निके निकेड़े ने इना कीड़िया बिल्कुल किसी खाते च लिखते ही नहीं खाते आलम ना, ना मतलब कोई अमल आए ना कोई दयानतदारी ना, ना कोई समझबू जहल कट्टे सिर्फ कारोबारी लोग ने रुपया खिंचनेे जिधरों रुपया मिले इना दीन मतलब یہ پہلو پنڈ چڑھتے ہیں پوچھ لے اس پنڈ کے لوگ کہ پسند چلتے ہیں جڑی شو پسند کراسا ڈپ لینے تو جناب علی چار چیزاں وضاحت یہ جی تو آنو سارا شر دا سمجھ آ جانا گہرا یہ جی یہود نے فتنے کیتی ہے نا میرے رب العالمین نے سمجھاؤ بھی کمال فرمایا آ. یارو کافر اتنا تو نہ کہ نبی آخرو زمان دی امت جڑی وہ بدھو ہے وہ ساری گلتی نہیں سڈے شروع پہنچتی نہیں یہ تو نہ آخر اصل یہ آخان گے کہ زمانے دے بدھو وہی نے اصا جتے پڑھ سکنے وہ نہیں پہنچ سکنے اللہ تعالی پم دینا سن لوگے نا یہ موضوع کیونکہ تھانوں صرف ختم مسلوں کا کیتا گیا ہے. لنگر دے مسل کا کیتا گیا مرد سنتے ہیں یا مرد نہیں سنتے تو صرف انہاں یہ دے کے آدی اقبال فرماندہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جل, جل.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 کھیل مریدی کا الفاظ ہی ویخو کھیل مریدی کا یعنی اج تیری مریدی کھیل ہے وہ جی کھیل بے مقصد ہوتا ہے اسی طرح آج پیروں پتا کون مرید کیوں, کیوں, کیوں کی ہے مرید نو پتا نہیں بھی پیر کیوں فریدا بس کھیل ہے تماشا ڈراما ایک رچیا کر وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد آ آخر کوئی پیر آ جائے کھیل تماشا کرنا مداری لہنا لائک سانو بھی مرید کر ملتان پیر نے انہوں کا ایک مرید منٹکریا میں پوچھا ہے کنہ مرید آنکہ فلانہ دا میں کہا تیرے پیرد گھر پردہ ہے میں کہا تیرے گھرہ کے ہے میں کہا مرید تو ہے شرم نہیں ہوں نہ مرادہ پردا جو پیردہ نہیں کہ تیرا ہے تو ان واق میرا مرید ہو تو دلہ پیرہ میں غیرہ تانا غیرت راہ نبی پاک دا ہے پیر دا کم ہوندہ راہ دا, دا شنا تُو راہ بغیرتاں دے چلے آکھڑا ہے میں دین دے راہ دے تو میں چلے آکھڑا تُو میرا مرید ہو کے میں تیرا ہوں پر بچارے ہوئے تو وہ کھیل تماشے آگئے انہوں نے ان کے پتہ بھی کی کرنا ہے کی مرید ہوندہ ہے کی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ دے کرم فضل دے نار جی دا لوگ نہ چیز دیا تقریر سنن تو نورے ملک دیئے گئیے کی کیفیت ہو گئی ہے کہ ہون تحقیق دے لوگ کی گل سنن کے لوگ آدی بن گئے ہوں وہ مقرر جڑے ہیں جھوٹ والے لچھ ان کو قوم نہیں نہیںڑے لگ نہیں پسند کرانو بےمان طبقہ جڑا ہے نا وہ بھاوے وہ فس جائے مزاجی وافقت دی وجہ اللہ تعالی فضل میں ویخ رہا جدھر جانا وا دنیا منتظر ہوتی ہے کہ یار کھری گل جب سنا ہے تو سنا یہ معذمہ ایک ہوں دنیا جو آئی بیٹھی ہے ایک دن چلانا ایک دن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 انگریزی تہذیب انگریزی تعلیم اور انگریزی زبان یہ چار چیزاں سمجھا یہ دا آپس دا جوڑ سمجھا یہ دے کتنے کھول کے تے سامنے رکھنے اصلی مقصود انگریزوں کا انگریزی مذہب ہے مذہب تو پہلو تہذیب ہے تہذیب تو پہلو تعلیم اور تعلیم تو پہلو زبان بدھو ملوڈیا پتا کوئی نہیں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 اصل مقصد انہوں کا اپنا مذہب مذہب کو با مذہب کو پہلو پھر انہیں رکھی ہوئی مذہب تک پہنچا تہذیب اپنا تہذیب تک پہنچا انہیں تعلیم رکھی اور تعلیم تک پہنچانا انہوں نے اپنی زبان یہ چار چیزاں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 ڈائریکٹر ایسٹ انڈیا کمپنی انگریز تجارت دے بہانے جب قدم رکھیا سی ہندوستان دے اندر تو ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں دی ایک تجارتی کمپنی سی اس دے بہانے اتنے آئے کمپنی نے مسلمانہ اپنے پیو ددا دی تاریخ دہراندیاں منافق دوگلی پالیسی دے نال پچھوں فوج جمع کردی رہی اگوں تجارت کردے رہے پچھ جمع کردے رہے ساڈے مسلمانوں دیاں کیتیاں کی دی شامت آئی کھڑی سی جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے مغل بھول گئے دشمن کھا بیٹھے وہ جڑی ایسٹ انڈیا کمپنی یہ تھے فوج جمع کر کے پھر نہ لڑی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 اس کا ممبر بھی سٹارہ سو تیرہ دون کال میری گل سمجھو ہوں کنا دو ہزار سات شروع ہو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 لنگر تتم دیا کتاباں او بھاوے چوتھی گلے چو دبیا او, او نظر آ جان کا حوالہ اتلا سفا فلانی سطر فلانے پاسوں وہ نظر آ جاتا او پیش ہے لیکن یہو جہت مسلمان بچا حوالے کوئی فکر دالے حوالے یہ بالکل دے سامنے کتاب پی ہو تو نظر نہیں سمجھ آ رہی نہیں کسور نہ. قصور نہیں کرسور راہبر جب راہبر کلانے کے باغ تو وڑے میں لین جاتے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 तुसा आखो बे चिश्ती यार तू ग करना इन्हों क्यों रख लिया अल्लाह का बंदा जेड़े गुमराह राहबर हैं उन्होंमराही तो परा ना हटाव तो तू तो दूर कि جب تو دور نہیں ہوں, گا تو ہدایت دراہ پا جے بت پوجنا پیا توڑنے پینے پوجن لے اگریز تجی دینا انہوں اگرچہ بت ہے جمعے اللہ یہ تو میرا فرض ہے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 لیکن جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام آگوں کوئی اللہ دا فقیر کہاڑا لے کے دل چڑے یہ بن ابراہیم خلیل آگوں کوئی کوہڑا لے کے مرد حق دل داخل ہو جاوے نا دل چ سارے بت ٹوٹ دی یاد رہتی ہے بس तौहीद के सारे करिश्मे होंगे जिन्हों बरेलवी समझते बयान भी जुर्म है उसका जे बयान करे तो वा बरेल भी बरेलवी अजे दे समझते जे तौहीद बयान करे तो वाह भी वा भी समझते हैं जे रिसालत बयान करे तो फिर सुनी यानी उन्हों के नजदीक रिसालत बयान जुर्म बनिया खड़ा اور انہاں سے نزدیک توحید دا بہاں جرم بڑیا کھڑے۔ ہے حالانکہ حقیقت تیوے کن توحید تیری سالت دو میں یہ آپس دے اندر انج اللہ تعالیٰ جوڑے ہوئے ان کے ایک شاہ دوسری تو بغیر قبول ہو سکتی نہیں بلکہ میں نوہ آکھن دوں ایک شاہ دوسری تو بغیر آ سکتی نہیں قبول ہوئنی تو بات بھی جا لینا دا دا ना, ना, اکبال لاہور بوت پہن جی اصل پوجہ پاٹ کرنے آپ پہ اقبال یہاں کے خلاف بولیا یہ گل کی سنا چھوڑا بولو سبحان اللہ سڈا اقبال فرما جو میں سر ب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سر ب سجدا ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا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 دی لکھی اور پر پروفیسر خورشید جماعت غیر اسلامی دے جماعت غیر اسلامی جان دماعت کازی والی مودودی والی چھاپی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد جنو میں کفرآباد آ جان دو اسلام آباد صحیح نام ہے کفرابا اتوں دی چھپی یعنی یہ مطلب ہے سرکاری کتاب ہے گیر سرکاری گورنمنٹ پاکستان نے جڑی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 منصوبہ جوڑیا پلیسی آپس بیان کیتی اللہ تعالی فضل فرمایا نبی پاک نے فرمایا لائیو او حاض دی سہمل فرمایا اللہ میرے اس دین کی امداد فرماوے گا ایسے, ایسے بندے کے ذریعے جیدہ دین اندر خود ماسا حصہ نہیں ہوا کیا مطلب دشمن کو بھی میرے دینا دی کرا چمنا لکھی دشمنا چھاپی محفوظ رکھی سجنا ہاتھ آ گئے میںجا چک سنا یہ میرے نبی سرور دموج نہیں تو ہو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 ہماری با اس بات با پر, با پر بے سبری کے ساتھ چین ب یعنی ناراض نہ ہوا جائے آپس پیاس دن پالیسی بناو والے اپنی قوم نو ساڈی اس گل تے ناراض نہ ہویا جی سیدھا مذہب کیوں نہیں لائے گئے ایڈا لما کام کیوں آہستہ آہستہ ہم اس کے ذریعے اہل ہند کو اپنا فلسفہ حیات شیطانی تہذیب اور بالآخر اپنے مذہب تک لے آیا आ, تو سندھ بچارے ہوئے تو بچارے سوتی قوم جڑا جہا جگہے بچارا انہوں مارن پہ آ جائے جس قوم تد بدبختی چھائی ہوگا وہ اپنے جگہ دشمن پہ جہاں کا جگہ لوگ نوکیدار مخالف بن سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ ہوں ترتیب مطلب ہے پہلوں آکھے کے سکھاو کی زبان زبان کے بچ سکھا ہو سک ون فنیا کہانیاں دے او گے تہذیب تہذیب تو آخر کتھے تک لے جے مذہب دے کے اتان بھی تیرے سامنے سمجھنا سوکھا ہے کہ انگریزی زبان انگلش ہو جائے تعلیم تیرے سامنے میں ہوں سمجھنی جی ہے تیرے ہے نا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 بند کرال محنت کی تین سالوں تو بعد میں آیا میرا وقت بہت قیمتی ہوں اللہ تعالیٰ و کرم کے ایک ایک ایک ایک میرا, میرا فکرا, فکرا میرے خطاب کا بم بمب وگوں مزائل وگوں لگے گا ایک ایک فکرا اللہ، اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ کلا بندہ کی کرتے ایک کلے اے مڑ گلیاں دے بننے والے کلے دیکھو بنتے پائے مردو کی نگاہ کسرت مہادت ہوے تو سواد آئے سارا طاقت لگے تو کھلو میں نے کسی مدرسے دا فیض نہیں میں کسی مرد خدا دا فیض کا فائد فکیر دا فیض انگریزی مذہب کی مذہب آخ د انہ کی اس قلعہ عقیدے عبادتانگریزوں دا عقیدہ کی تین خدا نے حضرت السلام، ماجی اللہ اللہ اللہ اے اے او لانتی کہ حضرت اللہ تعالی پتر حضرت مریم پاک نوزال وہ عقیدہ رکھ دین کہ حضرت تیسا علیہ سلاد تو وہ تسلیب کو پھانسی لا دیا وہ اس عقیدہ دے اظہار آدھار وہ گل دے اندر سلیب لٹکا میرے انگلوں دا نشان دے وند پو جی کانٹا آسی مارنے ہاں اس کانٹے دے نشان دا لکڑ کا بنیا یا کسی شہر کا بنیا لوے کا بنیا پتل دا تانبے دا سونے دا, دا جیڑی بلان دا وہ گل دے پہ حقیقت نشان کی ہے وہ اظہار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں حضرت عیسہ والے اسلام پھانسی لائی گئی جب پھانسی لٹکایا جاندے بندہ تو یہ ہوئی کیفیت ہوتی ڈنڈا جہا ہلے بندہ لمکا ہے وہ بالکل ایک کانٹے کی شکل ہے جیسے انگل میرے سامنے یہ شکل بن جاتی یہ سلیب دا نشان وہ سلیب دا نشان جہا بندہ مسلمانے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو مرتب ہو جائے گا اسلام کے اندر جائے گا عیسائی بنے گا اس دی مشابہت سلیب نہیں مشابہت ٹائی جا کتے والا پٹا لمکائی فرد ہوتے ہیں گلے عام یہ عام شہر نہیں یہ حقیقت یہ مشابہت شہر یہ سلیبی نہیں یعنی کوئی ٹائی پا لے تو کافر نہیں آخان گے لیکن کافران دا ٹٹو ضرور آخر گل سمجھ آ رہی نا کوئی نہ یہ عقیدہ انہوں دا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 خدائی مذہب نہیں انہاں دے کو خدا ہی مذہب جہا سی اس دے, دے. دے پاکارت دی بشارت طرح یہ بھی من گڑت مذہب من گڑت مذہب کی کتاب ہے تلمود, تے لام میم دال. تلمود. دے اندر یہودیاں نے اپنیا خاص شرارتاں لکھیاں ہوئی اگر انہوں نے پڑھنا ہوئے ہو ایک کتاب چھپیے فلسطین دا ایک لکھن والا اس او یوی خباستے بدار چاہیے اصل کتاب اس دے اندر اللہ اکبر جو پڑھ کے ہل جا بندہ اللہ تعالیٰ بارے لکھا ہوا ہے کی وہ آدھے اس طرح دیا بکواس خیر تلمو تلمود نمجھتے دے نزدیک دے وہ ملونڈیاں ملوڈیا ہیں او ہے نی ہوں جو کچھ لکھی پھر دنوں ملو آتے ہیں جی ملوڈیا گل ہے نا یہ سارے نزدیک خدا کی کہ کے وہ ہوں ان مسنوئی من گھڑت مذہب ادھر عیسائی کا مذہب अंग्रेज अंग्रेजों का मजहब ईसाई इस दे यहूदी रले फिर अंग्रेजों ईसाई भी है यह है मजहब सांगो सांगे अंग्रेजी मजहब न میرے کان کھول کو سنو مسلمان بھی جنگ اگریزی مذہب کف سمجھنے کیوں مسلمان عیسائی مذہب نہ اگلے پھسا سد کیوں جو <سلام> انگریزی مذہب <مدحب> نہ <اتنا> صداقت نہ ہکا نیت نہ کوئی دلیل نہیت سڈے مذہب دے اندر ہر گل جیڑی ہے نا وہ سورے جنگ چمکنی پی ہے سا مسلمان انگریزی مذہب قبول <سلام> کرے چیتی جنگ انگریزی مذہب نہیں کوئی عیدا یہاں دا نہیں اپنا مسلمان کوئی انہوں نے گرجیاب نہیں جاوے گا اور دا مقصد یہ ہوئی ہے اصلی مقصد جتے تاکو مسلمان تک وہ مسلمان بالکل راضی مطمئن ہو گے وہ اصل مقصد یہ ہوئی انہوں کا مشنری سکول جہلے نے پہلو مشنری سکول उसर अपन इबादता अपने अकी की बरहरा तालीमे उस, आपनी आई दे आपने अकीदे दी देंदे उस पैसा भी दें लालच दें लेकिन मुसलमान छेती फसद नहीं सन क्यों जो सारे जानते सन मिया इधर ईसाई बनाते हैं अपना ईसाई बनावन पुत्र कौन देवें नहीं सर कुछ लेकिन अजीब गल है कि थोड़ा मिस्टर जना जी मिस्टर जना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 مسٹر جنا جا سا جن قائد آزم آخر ہو میں ان نال قائد آزمان کا مکار وڈا مکار تو قائد آدم جڑا سا یہ ہے شیعہ یہ پیو ہے وہ مشنری سکول دا ماسٹر تے اے خود بھی مشنری سکول داخل ہویا ہوں تو آپ ہی سوچ لو کہ بنیا وہ میں کھولوں گا صحیح تکے ہارے اگے مارنے میں تو سال ابتدائی گلا میرے پہچاندے جاؤک بولو سبح سمجھ آ رہی نہیں کوئی نام ذرا بولو تو سنگیو انگریز مشنری سکول کھول کے اندازہ لا لیا تھوڑا جا تعلق رکھ والا بھی لہذا اے حملہ ناکام ہے ہر دا حملہ کی تہذیب والا انگریزی تہذیب کئی نوٹ وہ لے لاب دسان لے لاب خلاصہ صرف ایک لفظ کے اندر سیکولر سیکولرزم سیکولرزم کا لا سارے اردو کے کہ دین کوئی شہر نہیں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 معاشرت رہنا پردہ یہ وہ اندا کوئی تعلق نہیں اے اخلاق آداب فلان انہاں چیزوں دا ادھر بھی خدا دے دین پران دا کوئی تعلق نہیں دنیا آکھو دنیا سارا کچھ مادہ سارا کچھ مادی اشیاء دنیا کا پا پوجا پاٹ کرا بڑاؤ۔ सरमाया पैसा बस एन ईमान तो यही खुदा हो सारा कुछ हो मजहब जो होवे तो जाति जिंदगी जाति मसला हो मस्जिद नमाज हज इबादत इन जे कोई मसला रखना चाहे तो रख लवे लेकिन बाकी सारे पास दीन लिया इंतहा पसंदी है बुनियाद प्रस्ती بہت بڑا کتنا ہے, ہے اس کی اتن اجازت نہیں دیا گے ایک پاس رکھو اے حملہ سی تحزیب والا یہ آدھے سیکولرزم یہ آدھے لا دیت اس کی بنتی اس بندہ اسلام تو خارج ہو جاوے گا دین تو دین نکل تو جاوے, جاوے گا بئیمان مرتد ہو جاوے, جاوے گا, گا مذہب انگریزی ات جان عیسائی بن جائے گا ادھر جدو گرجے تھا تو سلیب لٹکانی ہے توارا تو عیسائی بنے گا ادھر عیسائی نہیں بننا لیکن مسلمان حوالے سناوا حوالہ سیکولرزم کا مطلب سمجھاوا کتابوں کے حوالے عالم اسلام کی اخلاقی سورت حال اسرار عالم نے لکھی اصل حوالے نکنا ہے بھی حوالہ کی ہے اس کتاب دا پیش لفظ لکھا ہے سید عزیز الرحمان نائب مدیر شش ماہی ایرت الم سیکولرزم کی اس نے اگلیا کتابوں دے حوالے لکھے سیکولر ازم کے معنی اردو میں لا دینیت کے ہیں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 اس رجحان کے بالمقابل انسانی جذبے اور رجحان کے بروے کار لانے کے لیے سیکولرزم وجود آیا مقصد کی لا دین لا مذہب مذہب ہے نہیں دین چیزیں کوئی نہیں توجہ لال ذرا سمجھا نہیں حکومت چی خدا دی کتاب دی کوئی گنجائش نہیں روزی کمانچ بھی خدا دے دین کتاب گجائش گنجائش رن فر خدا گزائش نہیں یہ نظریہ جد دل <سؤال> چنیا <سؤال> بن گیا پجاری آخو جی سائنس <سؤال> سرمایہ پیسہ دولت یہ ہوئی سارا کچھ اس رکاوٹ بنتی وہ مذہبے لہذا مذہب ایک پاس رکھو اتے مذہب ہے انگریزی یہ بولو بولو ذرا ڈٹ کے ہوں اسے وضاحت مسلمان واسطے عیسائی مذہب قبول کرنا اوکھا اور لیکن یہ تہذیب لانسی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 دنیا کا مال سمان چیزوں بےمان ہوالا نے ساری یہ کمزوری سورت کے سکھ رکھ چان فرمائی جی سورت بول بولو بولو ہوں سنو تی <تصفحه> من پینتی وَمغاررجَ عَلَهَا يَظهَرُ وَلَِبُ يُوتِهِب أَبوابًا وَسُرًا عَلَهَا يَتَّكِعون وَزُخفَاف وَإِن كلُلّ ذَالِكَ لََّ مَتَ غ حياتِ الدُّنيا وَْآخرِرَةُ عِلْدَ رَبِّكَ للِمُتَّق سونا رب فرماؤں گئے اگر ایک گل نہ ہندی کہ سارے آنے ایک دین تے ہو جانا سی جنی بانی ہے فرمایا وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُیُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِدَّةً وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ سرا یتروفا متا دنیا سونا نا فرما ہے اگر یہ گل نہ ہوں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 چھ چاندی, چاندی, چاندی دے و مہار جا اور سیڑھیاں جہاں چڑھتے وہ بھی چاندی دے بنا دے مکان سے چاندی بنا سر کہ ہوں جنا تختیا سوفیا تے بہت اسان وہ بھی جناب چاندیاں دے بنا دے دے اگیں سونا را فرما دا وا زرو اور سونے دے بنا دے समझ नहीं लगी मतलब फरमा है कि गाले ना, ना कि सारे इको पासे लग जाना को असफर के दरवाजे छत्ता सीढ़िया मकान सोने थे, चांदी के बना बने पर जे असा इन कर छड़ते सार ने इको पास लग जाना हूं इमान दसो भी जेड़े अज के अंग्रेजों के दे, लक्ड़ोए के सोफे वेख के तीन छी खड़े जे आए सही मौलविया मसीहत रख रख के साठा देखो तो सही दुनिया कितने पड़ी यह साड़ा मुकाला बयान होया تو سمان ہونا سی اللہ کا قرآن اگریزان ٹائلرین بس کر مولو جی رکھو دین اپنا ہوں مڑ کی زمانے کیلا گے دسو تو سہی ہونا ٹھیک ہے تبھی آتے جی دین لیکن ہوں دین چل جائے تے چلنے زمانے کی پھر इन्हें है कि नहीं वो सची बोलिया जे पीर कंजर अपनी पीरी छठे मुला अपना दीन छठा आवाम आपने छड़ के हर शैला जे कोई दीन ईमान बचा खड़ा त्या सादे सादे मुसलमाना च बचा खड़ा आ जे सादे सिद्धे चे ना जान आने जागरी एक कोई अपना माथा बचाई खड़े न बाकी आसान ہوں ایمانسو یار جی ساٹان ٹائل جہاز کا یہ حال بن گیا جی سونے کا سارا کو ہوں چاندی سونا ہی ہوں کافرا کو مڑ مڑ سیدا کلما سڈا ہی ہونا سا لاحا اگریز رسوئی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 हम कि वीड़ी थी सरसुआ किड़ी थी मेरे ख्याल खोता बाल एमीजर आंधा आपू संयम है नस्ल निपया फिर अच्छा दाड़ी एडी आलिम आलिम आपू आखता पढ़िया भी है भावे मेरा मतलब उस वेल थोड़ा ही पढ़िया पढ़िया है चक्कर लाया इतने कणक आई रोटी उठ तो पुराने हो नवे न खस्ता बिस्कुट वेखता गया वापस आ गया उन्हें आख्या बस भी मौलू सैयद अकबर हुसैन अला बा اپنے کلیات کے اندر ایک نظم لکھی اس ویل اس نظم سید اکبر حسین اللہ علیہ تانے مینے مارے کہ یار کی شرم کر مرے دین مسلمانہ دا لٹائی جانا ہے ماہ ہرش برباد کرائی جانا ہے شرم کر او سگوں پھر جواب دیتا او آ گل سن میری یہ نصیحت اس پہ کرنا ہے جسے لندن نہیں جسے تو جی تندن وی خا نت چھڈ کے اصل کمزوری اور یار قسم خدا دی کر کے ان بوت جا اندر کھلوتا ہے نا ہر کسی جنوب پوچھتا ہے پیا خدا مقابلے میں چینل سائنس کا بت اس پچھے دین پہ چھٹتا اسی پیچھے سارا ویسے نبی پاک وسلم نے صاف لفظایا فرمائے امت دنیا دے دروازے تک کھل جان گے میں بخ دا خطرہ نہیں رکھتا میں خطرہ دنیا ہے جب دروازے کھلے تو برباد ہو جا भुख नबी की उम्मत बर्बाद होंगी दसो हजूर साहब घट बुख जिन जौटी तरसते तरसते ना हा ताल हों मिल जाने जो दी रोटी नहीं مستفا دارہ شاہی کر کے وخائی اور خالی زمین نہیں سات آسمان بھی میرے مستفا دبادشاہی داخلہ تا میرے آپ کا نے فرمایا میرے دو وزیر زمین تے دو آسمان تے زمین کے اتنے ابو بکر عمر ہے اور عثمان تے حضرت جبریل و میر تُرا توجہ نال بولو سبحان لا سجنا میرے سونے نبی فرمایا حنیا راس کل کتی دنیا دا پیار ہر محبت دی دنیا دی محبت ہر برائی دی جاڑے जिमें जिमेंहत आवेगी उमे उला तो दूर हों जा जिना चेर दुनिया नहीं सी बनी तू मैं थले नहीं आए असमान दुनिया नहीं सी वेखी भावे काफिर थी अबू जहल वर् अपने रब न मनी खिला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 دنیا سامنے گئی ہے بئیمان بنتے گئے कोई कुछ बन खिलाई काफिर बन खा ला कोई मुनाफिर बन ख लाए कुछ सरसूवर बन ख लरनल बन ख ला जेड़े बने बन बन जलों। जलों। भी जेड़े बनते रहन इसे पिछे बनते रहे ज्यालों का फिर सारी रूए जमीन हो जा उस भी फिक नहीं सब करेगा सज्जना अल्लाह दे वली बनते उन्होंने दिल के अंदर दुनिया होंगी नहीं दुनिया का बुत तोड़ के बाहर छटते ने अलाहली जाकर रब सोने वली बनते जिना دل دا پیار دنیا محبت دنیا دی دل رہ جاوے کوئی اللہ دا ولی بن سکتا نہیں نال بولو سبحان اللہ ہائے اللہ کیون بنتا جیو آلم ارواہ دنیا نہیں سی نا نظر آپ اپنے اپنے ہی نہیں آؤلہ تک پہنچ تو اندازہ لگاؤ پیر بہو سن پیر بہو سرکار دا مرید سی زیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی کتاب والے لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال تین بندیاں تو خاص متاثر سے بادشاہ اورنگزیب آلمگیر درویشوں کے مجد آلما شاہ ولی اللہ تین اللہ علامہ خاص متاثر اور پیر باہو مرید پیر باہو نے اس شرط سے مرید کیا پیر بہو شرط لائی سی کہ تیری اولاد میرے میرے خاندان اولاد دے سامنے اپنا دنیا دا مال لے کے کدی نہ آوانا شرط میں تام مری ایمان ہونا ہے ٹھیک ہے یار رب سونے بنائے تنا تے سارے کافر ہو جانے سات لیکن تے ضرور ہے ضرور ہے کہ جیڑی راب ہون چمک دمک انگریزہ نو دکتی وہ کافی سارے ہندھا بیڑا ڈوب گئی قرآن مجید دے بیان تو اے اشارہ ضرور ملنے کہ کافران دی دنیا کافران دی ریل پہ کافران دی چمک دمک دو ہڑا بہان ہے مسلمانہ توں اس سے علاستت نگاہ رکھیں دنیا دنیا کوئی کوئی کوئی مرے پھر یہ ہوئی ہے اپنے آپ پہلوں اس حالت لے جا لا ساڈا پیر باہو بول سلطان فرما سنا لا کو بچل ساڈے غالب ہوئی حب و بھی ساڈے غالب ہوئی پل رام من دلی اسل سان دنیا جیڑی حق دارا مریندی munnul qabool na paahu baahu ae aashiq munnul qabool na paahu e या रोना ते अख बंद ते रोना ही है का फिर जदों हमेशा की जिंदगी अवाब जहान पावे कहो اور کو جنی لبڑا اور دللا ہویا تو تو جانور تو جہان تو سوا ہو جہان دسنے نہیں پر قسم خدا دی کر کے ورگے والی تینوں نگاہ مل جاوے تینوں اے جہان دسنا ہی نہیں جہان ہی اگلا دسنا نال بول سبحان اللہ، سونے نبی فرمایا میری امت دا فتنة مال ہے اس برباد ہونا کوئی نہ سجڑ انگریزی تہذیب سا مقابلہ اس نارے اس دا مقابلہ اگریزی تہذیب دہا بن لا مذہب لا دین دین دا دشمنت مخالف لیکن کہنا کن پہلے پہلے نمبر پہلے نمبر سے اپنی تہذیب کی رکھا ہوا جس کر لین یاد رکھنا اگریزی تہذیب خالی برائیاں یا برے عملہ کا نام نہیں انہوں نے برائییا کے پیچھے ایک برا عقید کوفردا عقید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 اس پچھے کوفر کا ایک عقیدہ پہ لینا شریت کا انکار پہ لیں برے لوگ پہلو بھی ہوں سن کہ نہیں سن یار لیکن اینا فرق ضرور سی کہ برے آپ برا سمجھتے سن نبی پاک شریت کے منقرت نہیں بن دے آپ جرمدار سمجھتے سن نبی شریت نرحق سمجھتے سن کیوں بھائی لیکن اگریزی تہذیب کیے دیم بندے کام دخل اندازی نہیں نہ ادھر قرآن آ سکتا ہے جی قرآن دی اجازت ہے تو ہر کسے دا ذاتی مسئلہ ہے اپنی مسیحت جے پانا چاہے تو پا لیکن ریا مسئلہ ہے کہ قرآن دا اللہ دین دا کوئی عمل دخل ہوے حکومت کوئی معاشرت کوئی میشت جناب جی سڈے نظریات کے اندر خبردار قرآن خدا ادر کوئی دخل اندازی اجازت نہیں اگر کوئی کرنا چاہوے تو بنیاد انتہا پسند جیڑی میں گل کر رہا نظر آئے حوالے تو میں گا نا حوالے کھا عقیدہ میں کافرانہ بنا لیں اسلام سڈا آخر ہے کہ تسان اپنی طرز فکر سوچ دا انداز مذہبی رکھو کوئی شاید تھوڑی اقل چمان کا مطلب اللہ یہ آدھے مذہبی لیکن اس مقابلے اندر یہودیاں رکھیا ہویا ہے سائنسی انداز کیا مطلب تجربہ اقل تجربہ سائنس دان جیڑی گل منو جیڑی او نہ آخ خدا آسول آتا پیا نا تنا گلوں والے پاس قوم دی شو جا سکتی لیکن کافر کے تے وخاوے تارنے والے <House> بھی قیامت, والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں یہ مومن جو نہیں تکرے ہونا انہیں ایمان نال دشو بندے دی اکل اکھ لکھاں خطاں آنکھاں बंदा बैठा बस के उसे बस चलती पड़ी से बैठा गलती पड़ी उन्होंने नजर आ रहा कि जग घुम दरख्त टुर रहे लगता ईमान दसो लेकिन क्या सची दसो उस जग चक्कर खा रहा हूं दरख्त टुर रहा हूं तो, तो अकल तो इत ही खतरा खाती प اعتماد کرنا ایمان اس چیز دا نا ہے کہ رب رسول جڑی گل فرماوے تو اسے نو من لے کہ تیری اکل خطا کھا سکتی ہے پر خطا نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا ہوں ہونا سائنس دان دین تے سائنس آخ دے سائنسدان یہ پڑھا پکل والے پڑھا کہ انسان پہلا لنگور سی سائنسی انداز فکر لنگور سی لنگور سیدھا سی ہوا تھوڑا سیا ہویا, ہے ہور ہویا ہے ہو سیدھا ہوا سیدھا ہودیا ہو ڈگ پین لمبا منہ پتلا چھوٹا ہو گیا چھوٹا بن کے انسان بن دیاں کتاب جی انگلش پڑھ سکتے ہو اس کتاب دوتے جو لکھا پڑھو آکسفورڈ ہسٹری پار پاکستان اے کتاب انگلیش میڈیم سکولانی ملتان دے کازمی برادران دے سکولے دی گلیکسی پبلک سکول انا دے چھے سکولنے انا دے سکول دے وچویے کتاب داخلے میں انا دے سکول دے وچویں مطلب منگوائی پہلا سبق دنیا ابتدا میں دیکھ دے بھائیو حضرت لنگوربت سلام پاک کہ لنگور سن لنگور سیدھا ہے پھر ای شکل آیا پھر اتنے آیا ہے آن کے انسان بن جاتے ہیں نبیا میں بارے اور سائنس دان اللہ تعالی جو فرمایا کہ کافر جانوران تو بدتر رہے ہیں اور کافر جنہ علم پڑے اوڈا وڈا جہل ہو کیونکہ کفر اللہ دا انکار ایڈی وڈی جہالت ہے کہ ہر علم تے غالب ہو جائے سائنس دان سکول آڑیاں اکلی سائنس اپنی سائنسی فکر رکھی کتھے پہنچے لنگور دے پوتر بنے تو نبیا کی کہ نوز باللہ ہے من لالک نبیا آخیا لنگور سنو پہلو تے بعد انسان بنے نے یہ کتاب ہوں ایمان دسو ای جت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 <password> کہ انسان نو اللہ تعالیٰ جی تیرا تر فرماتا ہوں ملبی خلیفہ نبی تو پیدا پیتا ایماندار دس لنگور دا پتر بننا انسانوں کی عزت ہے یا اللہ دا خلیفہ نبی سونا آدم ان کا پتر بننا انسانہ کی عزت ہے؟ کیوں بھائی ہوئے جڑے آدھے <سومتصار> سکول نہ جان گے تو شعور کم <سومتس> پان گے मैनु एक चिश्ती मेरा पुत्र अदब नहीं करता औला अदे अदभी बनती पी है मैं उत्तरा वा बाप सैयद लंगूर समझी खड़े ते तेन जुत्तिया ना मारन तो होर की कर जेना सबक हों अहराण वाला अंदा दे फिपर हों ता तालीम तरबियत हो नबी देन वाली نہ دے سیکھتے جدو آدم علی سلام اللہ دا نبی سمجھنا سی رب دا خلیفہ سمجھنا خلیفہ اج اص نشان عزت اپنے رکھ لے کہ سام لوگ سلام ت فرشتوں سجدے بھی مقام پہ رب سونے راضی کرن شرف پہ انسان بن و کھا پھر اللہ دے فرشتے بھی ساڈا ادب احترام کرتے کرا احترام کر کے جنت ن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 بٹا نہ اس قوم کا میرا جرم کہ میں پہنچ جانا مجرم کی جڑ اور جرم کر اللہ کے فضل من کسی سے ڈر کون میرے بالکل جواب لاؤ وابی آکھے نبی ساڑھے ورگ ہے ملہ چونجا سال تو ٹوٹ پہن روزانہ تکریرہ ہوں گا انگریز دے پچھے لگ کے مکان تے سائنس ویک کے آپ ایٹے دلے بان کھلو تے سارے جو تھڑوں نبیاں لنگور بنا کے وکھا کے پڑھا کے تعلیم ترقی یہ ہے وہ ہے انگریزی مذہب تے قبول نہیں تہذیب میں کنجر گرجے ٹور چنگا سر یہ انگلش میڈیم والے سکلوں والے گرجے ٹر جاندے چنگا کیوں اس واسطے ٹھیک ہے میاں عیسائی بن گیا قسم ٹرتا پھر نظر آتا مردہ بےچارا انگریزی روح جلد نمبر چار چون جلد کی کتاب ہے اندیاں بکواسا انساری جی بابا بڑی غیرت والا سر بڑی گیرت والا سر غیرت اگے کھولا گا جی جی جی جی یہ ہوں تو حوالے وکا چڑھنا ایک سو سولہ سفا چوکی جیل اقبال دو کلب روڈ لاہور کی چھپی ہے اقبال سبھی اس کا ترجمہ کیتا ہے پروفیسر دہلی دس اپریل انیس سو چھیالی نو خب کی دہلی انیس سو پاکستان بن تو ایک سال پہلو موتمر کے اختتامی اجلاس سے خطاب مجرم لیگی اجلاس میں اکٹھے ہیں اور ان کا بابا پاپا پاپا پاپا ایک قوم ان کو خطاب کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے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 کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا متبہ نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مطلب کا قیام ہمارا مقصود ہے مذہب موجود ہے اور بابا قوم جنوب قوم بابا دس لاکھ بندہ ساڈا شہید ہویا ہے ہندوستان کیا اس خسرے میں پوچھنا انگریزی خسرے دیا پترا یہ دس لاک بندہ اسے واسطے شہید ہویا نہیں ہمارا مقصد ہی اسلامی حکومت نہیں دسو مسلمان میں آنا ہوئی بجا کی چونجا سال ہو گئے جہیں انگل پاکستان پاکستان بنے گا مطلب اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا سور بچے دین دا نام نہیں لین دے جا لے پن دور کے بچوں بنیا کل اے پتہ نہیں پیو یہ فٹیا اور سنوالے والے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 پوچھ رہا کہ دسو دس انج دیا بکواسا کرا کون ہے حوصلہ تو کرو میں جو باطل یاد رکھے میں اصل کی میرے نہ نفری کی لوڑے نہ بندے کی لڑ ہے کلا ایک فکیر کافی ہاں سونے کا فضل ہوے ہو میرے پچھے فقیر کا ہاتھ ہے میں پیر گولڑی کا گلام بیٹھا حضور سر کا حضور گلاما سدکا بولو سبحال سفح نمبر کن دسیا تین سو ساٹھ جلد نمبر چوتی قید آزم و بیانات تقریر کتنے ہے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 اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نسب العین کے طور پر اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے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 آیا ملتان شریف چودہ نمبر چونگی جان دودہ نمبر چونگی دے چوک دے مسجد ہے سی ہوئے ویسی ہونی جا کے دیکھو شاید واقعی سکولی جہا نا چوڑے دا پتر ہندو تو بدترے سکھ تو شک شک سکھ ہے، ہندو ہندو ہے، چوڑا چوڑا ہے، سارے اپنے مذہب پر اے بیمان، رے رے رے خیال خیال جدید مسل اتال پسند تمام کفراناجو نے مرک میرے نبی سرور فرمایا فرمایا مینو اپنی امت دے او کافر تو خطرہ نہیں سچے مومن تو خطرہ نہیں منافر تو خطرہ او میری امت نو تباہ کر چھوڑے گا سید اکبر حسین الہباد انگریزی تعلیم دگر آل مقام صرف بیان کردہ بولے لے ایک فتنہ انگریزی تعلیم کا یہ بھی ہے جو چاہیے وہ دعوی کی اسلام کیجیے بنو جو مرضی بڑو پر سکولی دلے کام جے کی آخے تو اسلام کا نام نہیں ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے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 معیشت روزی کمانے حرام خدا رسول دا سود کھاؤ رن دی کمائی کھاؤ دفتر نچا نچا کے دورے وکھا وکھا کے پی سیو تے بہا کے جو بردی کماؤ جا مولی نہ لوگ وہ مرے و بغیرت بن کے روزی کا کھانا خبردار یہ پرانا دین نہیں چل سکتا آپ کو میں پتا ہے جدید بولو اسلام کی آخر عدو مبین پر دین دے اندر پورے پورے داخل <سؤال> ہو جاوو شیطان دے وہ پیرا پہ نہ چلے جی کھلا دشمن ہے شیتان کبھی نہیں دیکھے کدی دے سامنے ٹرتا نہیں پر اللہ تعالی جی وہ شیطان دے پیر کوئی دے دیر اوہی نے جڑے دے پیر نے رب دستا پیا وہ شیطان دی گل سمجھیا جی جی کافر کرے گا تے پورے چلیا جی یہ مطلب سلامتی دا گھر ایک مکان مکان چ ایک بندہ وڑ بند ہے بوا بند کر کے ایک کگل باہر کد ہے توجو बंदा महफूज नहीं हो सकता बहरों सप्पा डंग मार बैठा ही मार जा ले। कोई उंगली वर्ड जा ले। इस्लाम फरमान है पूरा पूरा इस्लाम दाखिल हो जा कि किस पास दुश्मनता नुकसान ना दे सके काफिर आखिया ना आओ भाई बो हकूमत बाद इधरों महिशत बाद बंदे ते जसी आए ना ये हलाल हराम दे हरामले कुछ खिलोदे पर जेड़े तरक्की सकूली नजदीक पूछना ही नहीं क्योंकि वो दीन मन पूछ مول صرف نماز دی گل کرو ساگ بٹی صاحب سب کے تھانے نے گواہی پیش کر رہے ہیں یعنی میری گل جی اللہ دے فضل کے فلن مجمے چاہیے دے سارے بندے ہاتھ کھڑے کر کے آخر باقی سچی گل معاشرت دے اندر معاشرت رہن سہن اندر بھی دین نہ ہوگا لہذا رننا اسی دے تحت رنگ ننگیا پہ آپ سب تو پہلو پھر ایک کام کرنے والا भाड़े बाबा है कौन सी पापा कौन वक्त अपनी सब तो पहलों तो अपनी बाजी नाल रखना कौम ने बाबा कि दला मनिया भैन अंग्रेजा के कोल बैठी है हाथ दी फिर दी है, बैथी मिला फिर सुती बैठी पी है मा दर मिल चंकी मां चुनी दे बई जी अम्मा मुबारक जे अंज दी नसल आप यार मैं इंज दां कोई इंज दंजरी मां मेरी चाके मैं तो गोलियां मार छा इंज की मां मेहरेली की मां बन सी بابے ফরিদ دی بن سکدی تے تو مادر ملت کینو آکھے بیٹھے اے مادر الذلت مادر الالت تے مادر ملت لہی مادر ملت سیدہ خدیجہ کھبر اویے ام عائشہ صدیقہ اویے ہوں میں آخیا کوئی مائی دال آخ باقی وہاں بننے کاسین پاک حسین ورگا پاک بھی آکھے گا میری مرے اللہ اندی پاک بی فرمائی امر آخلا سی کا پاک گل سنا چلو تاکہ قوم کیل جائے مشکان شریف کی ادیس ہے صدیقہ سدیق فرمایا نہیں جب میرے حجرے دن جاج روزہ رسول اللہ سا سیک کا پاکر آپ فرمایا جب میرے حجرے دے اندر نبی پاگ دفن ہوئے میں چہرے کے پردے تو بغیر اپنے حجرے داخل ہوتی سو میں سمجھتی سا میرے شوہر دفن ہوئے جدو ابو پکر دفن میں مڑوی چہرے کے پردے تو بغیر جاتی سو میں سمجھتی سام میرے باپ دفن ہوئے میں چہرہ چھپا کے جی سنوں مرتبہ تقریر سن قسم خدا دی اسی دن تحت رنگا نگیاں پہ آدی اور سب تو پہلو پھر ایک کام کرنے والا بابا قوما کون وہ وقت والا اپنی سب تو پہلوں تو اپنی بازی رکھتا قوم نے بابا کلا منیا بھن اگریزان کول بیٹھیے ہاتھ ملانی پھرتی ہے سوتی بیٹھی پی ہے ماں در مل चंकी मां चुनी जे बई <laughs> जी अम्मा मुबारक जे अम्मा अंज दी तो नसा ला पे पे कर मैं इंज दां कोई इंज दंजरी मां मेरी चाह मैं तो गोलियां मार छ इंज की मां अली दी मां बन सकनी بابے مادر ملت کن آخر مادر دلت مادر علت مادر ملت مادر ملت سی برے میں آخیا کوئی مائی دال آخ باقی وہاں پاک حسین ورگا پاک بھی آکھے گا میری پاک نہیں فرمائی امر آخر سیے کا گل سنا تاکہ قوم کی اک کھل جائے مشکل شریف کی ادیس ہے عائشہ صدیقہ کا فرمایا نہیں جدو میرے حجرے دے اندر جڑا اج روزہ رسول اللہ ہے سا سدی کا باغ کا حجر آپ فرمایا نے جب میرے حجرے دے اندر نبی باغ دفن ہوئے چہرے دے پردے تو بغیر اپنے حجرے داخل ہوتی سو میں سمجھتی سا میرے سمجھ شوہر دفن ہوئے جب آب پکر دفن ہوئے میں مڑوی چہرے دے پردے تو بغیر جاتی سو میں سمجھتی سا میرے سمجھ باپ دفن ہوئے جدو عمر دا मैं चेहरा छुपा के जाती सा मनु उम्रया तकरीर सुन कसम खुदा जी तेरा दिल रोवेगा क्या आप اور میں پوچھنا وا کیڑی کتاب لکھے قبر تو پردہ کرو نہ قران ہے جنہ حدیث ہے مگر بی بی باغ گھر کاٹ دے حیات تو قربان جاواں بی بی باغ دفے آویں بھاویں پرانا کھنا کھے پر میرا حیا کھدا खलाना समाधर मिलत जेट कलैक्शन लड़ रही है खलोती जो है खलोती रह गई बाबा साड़ा एड्डी गैरत वाला मेरा बाबा आए मुँए दा। तो बाबा है मूह ए म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 अपनी बेटी लैके हर एतवार वीणा जनाहू लैके हर एतवार सैनिक फिल्म वेख जाता धीन लैके بنے پائے حوالہ گلت اور سنو سنو داپا ٹھیک کام کرتا رہے اچی آواز مبارکباد رحمت اللہ لکھے نی کھڑے میں نے ایک نا تے سلطان کتاب پیش کی کھڑا ہاتھ چھوٹ کرتا तूने थोत्या, तूने थोत्या। अंग्रेज जी चुप करके हुकूमत संभाल के बैठा पिंड एक मुरबा मेरे नाम करोड़ मेहरबानी मेहरबानी यार एक मुरब्बा रकबा देना हाथ खड़ा करो कोई है मुजाह बैठा مریوسل اگریزا ترت دا پتر سی گاندھی آکھیا سو تین حصے اے نو آکھیا سو ایک حصہ تھی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 کتاب کتنے ہویا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سور سر والی انڈیا مسلم لیگ کے جلسے میں تقریر دس مارچ انیس سو یعنی پاکستان والوں تو تین سال پہلو کی کتاب کر رہا ہے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 कानूनूदी पोत्र मेरे मुहम्मद मुस्तफा दमत न लवार समझे असा जिमें गुली डंडा खेडी रखा सू नपण वाला को नहीं आ جلندر فرما فانوس بن کے جس کی شما کیا اللہ کے فضل لال جنگل چھٹیا بالکل جنگل بیابان دریا کنارے پر مولا سونے کے محبوب نے ایک نگاہ جو کرم دی کی جگ نسا دس علم کیت درسو ایمان لال جہاں سو رکھے جو گھر چار نو رکھنا جرمے بری رسم رواج انہیں رسول کریم برا آخیا قرآن برا آخیا رسول خدا برا آخ کیونکہ پردے گھر بان کا حکم ہے قرآن ہوئے سچی بولو صورت احضام وقرنا فی بیوت کرنا و لا تبرمجنا تبرجل جاہلیت الاولا مسلمانہ دیا عورتاں گھر دے اندر قرار پکڑو گھر دیا چار دیواریاں جبگو اور اپنے زیب زینت شگار غیرہ دے اگے پہلے جاہلیت دیاں عورتوں وانگوں ظاہر قرآن دا منکر قرآن سمجھ والا سکولی یہ جو پاپا باؤک اے اخبار ہے اے تھوڑی حقوق پاکستان نے پاپے کا یہو ہی بیان اخبار ہے پاپا کھڑا ہے اے پاپی خلی ہے ترقی یافتہ معاشرے کا خواب خواتین کی یکساں ترقی خوشحالی کے تناظر میں وومن ہیلتھ پروجیکٹ پنجاب وومن کنویں <حش> علی گڑھ دس مارچ انیس سو چالیس قائد آدم محمد علی جناب کر گئے جناح. حقوق کے نسماں قائد کی نظر میں اس ہے اخبار چاہ رہا برباد کیا جا اس وقت اخبار ہاں خدا د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 باغ دردر بورے پرندے یہ بیچارے لگے پھر دینا یہ کدے بیچارے زندگی دے لطف تو محروم میں <تصفح> اس کی <دی> زبانی سنوں <تصفح> ایک مرتبہ ایک مکھی کو خیال آیا کہ باغوں کی متعفن فضا میں تتلیاں اور بھمرے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 اے پرویزی سی نا اے حدیث نہیں حدیث میں تھینک ہے اچھا لیکن ایسا ایستا حسنی اثر ہونے لگا کچھ نوجوان بمرے شہروں میں آ کر بدرو کا جائزہ نے لے لینے لگے گڑ خانے لٹرین آن کے بمرے وقت جائزہ لینگے جا گل باقی ٹھیک ہے کہ نہیں بدبو کی لپٹ سے پریشان ہو کر بھاگتے اور پھر لوٹاتے رفتہ رفتہ چاند بھوروں نے بھی بدرو کی خوبیوں اور چمن کی خرابیوں پر تقریریں شروع کر دی بھورے گئے واپس انہاں کیا برباد ہو, بغا آ لے ہو. گئے ہو بگا باغ والے ہو تو کبھی نہیں ترقی کر سکتے پشان رہ گئے ہو اور دس پندرہ برس میں تمام بھمرے اور پتلیاں گندی نالیوں پر آ کر چاکنے لگی دمیاب ہو گیا مکھی اور مکھی پر بہ کے خوش کتوں کڈیا تو کتنے لایا میں مقام میں فکر انوان پا کے ڈاکٹر برک لکھ د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 جن میں, جن میں کیا لکھا کہ زندگی کا ایام موت زندگی کا انجام موت ہے اور آگے کچھ بھی نہیں ان سکول دیا کتاب کا خلاصہ پیا دسنا ہے زندگی کا انجام موت ہے اور آگے کچھ بھی نہیں مرن تو بعد والا کھاتا خطہ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 کھانا پینا ناچنا اور ایش اڑانا اصل زندگی ہے وہ کھوتے والا کام مذہب اور سیاست کا دائرہ کار جدا جدا ہے وہ جرا میں دس گیا پر سنو اگے کی وطن احساس قومیت ہے اور تصور ملت یعنی پان اسلام ختم ایک سر خطرہ ہے وطن وطن نال دین بننا ہے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 انگریزی ساری زبانہ دی اصل ہے تہذیب ہے تو انگریزی نالے ورنہ تھوڑی انگریزی خط نہایت ترقی یافتہ خط ہے اور اسے اختیار کرنا اور قرآنی خط سے جان چھڑانا ترقی کے لیے لازمان یہ کتاب ڈاکٹر پڑھ کے نپولن نپولن نیلسن ملٹن بیکن نیوٹن وغیرہ انگریز سنسارے کو موسرین انسانیت تھے اور باقی یہ سینا رومی فرابی وغیرہ تاریخ میں بھٹکنے والے اندھے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 اڑے کتاب قبول کیسی آرے پر آرے آرے پر کچھ نوجوان آرے گئے آ گے جائزہ لیا پہلو بدبو پی پچھا ہٹے پھر اگر پیچھا اخیراج نتیجہ نکلے وہ بھی جمیں لاگ کٹ کے अज दला बेगैरत गैरत मंद तो हस रहे नंगीरन घर चैटी तो मरे मरती वड़िया फिरदिया रखोतियां नहीं मरे योच مکھی ٹکی باہر والی سان نبی باغ چو پہ کٹ بول سیر باؤ فرمانہ نام کس یار سنگ نام کریے یارا سنگنا کریے کلو لاجنا لائیے ہوں کان بچے کبھی ہمس ن ہوے بو چگائیے نہ ہو جائیے بڑا گڑ پائیے کیا میں تین یہ نہیں آخ گا چشتی دی گل سمجھ نہیں مرضی بندہ اٹھا دیو وہ آخے گا ہر گل تیری دل کے تہخانے چاہیے بنتی پہینے کوئی نہ ڈٹ کے بولو سبحان انگریزلو اگریزی زبان پھر انگریزی تعلیم تعلیم تہذیب کافر کیتا ہے عسائی بناونا اگے پہ یہ ہے چار چیزاں آپس ان جڑیا کڑی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 گلاب دا فل ہی میرے مدینے دے تاجدار کا قرآن گلاب کا فل اتے کی محمد مستفا کے باغ کے سب ایسے ہیں محمد مستفا Uh, سب ہے جو بن پانی بھی کر رہے مل جایا اولاد نہ مدرسے گھر نہ سکول کفر کف روپئے سکھ اپنے گھر رکھ لے جہل چنگا انپڑھ آخ جہل جڑا لنگور سمجھے نبیا لانت لینوں انپڑ چن جانور سمجھن وحشی سمجھن اپنے نو ماں so, <laughs> دن والے کو عظیم انسان سمجھا ہی بچا کے گھر نہ ہوا پر ایمان نہ ہویا کہ نہیں چھٹنی سمجھ آئیے سہ مو سن تو اسے ایمان والے पर जन्नत ने चुक अनपढ़ सोना कि पैसा किमती की शायद लुटदे दी कीमती शायद दीन इमान इधर सुनो ختم جی دا مسئلہ ہوئے تو وہ بھی ترہ ترہ گھنٹے شرک کرتا میں اس سور نو نچھنا سورا اے انگریزی کفر دوتے سارے متفق جی. ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤس سے سید اکبر حسین پولا مار گیا چنگا سوتھرا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 मेरी किताब चौथी दर्दू की पंजाब टैक्सट बोर्ड वाली हमारे घर पी होनी है जेड़े आते चलो मिया पांच जमातों कर ला कुी मुंडा चलो हाथ थोड़ा जा हो जावे हाथ सीधा करना के साथ बेचारी बोली कौम समझती है मिया बाल का मासूम हों ना मुरादों आते सब जो सिलसिले च मरे ना سکول ستائی ہزار سکول جی اللہ تعالی جی اللہ تعالیٰ کی کسور سور دسور جہے سور دچے نبیا ننگلی جانور لنگور سمجھی کھڑے ہوسلہ سنو میرے ہاتھ کیلد فتح کتاب چاو کہ سات سال دے بال ہے جی کرے گا پھر مان لو گے کھیل ملو گے جی ایمان لے گا تو ایمان بھی قبول ہے مولا علی مشکل سال سڑتے لوگ روچی آواز وال بولو سبحان اللہ معصوم معصوم رب نہ رب تھوڑا ادا رحمان رہی کا فرا عذاب راب آیا مسلمان تے کیوں آوے بولو سبحان اللہ دو سو پیالی سفا کتھا بھارت جلد نمبر چودہ نو چھاپا کنا سفا دسیا بولو لکھا سوال از کوٹلی لوہارا ضلع سیال کوٹ سد اکبر شاہ طالب تالبل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 سال ست ستان سال چوتھی جماعت والا سات اٹھ سال کا ہوتا ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا ویخو Oh, oh, ایمان سے بچا وا اب میرا کی, کی لکھا کھڑا ہماری چوتھی جماعت دا جیڑے دی شکل باندر آ تصویر فری اتنے لکھا کھڑا آج سے ہزاروں سال پہلے تیرہ سو سال پہلو ساڑھے نبی پاک سا. چودہ سو سال پہلو ہزاروں سال پہلوں تو سوا لاکھ نبی سن پھر کی لکھا ہوا جنگلی اور محشی زندگی جنگلی یہ انگریزی مذہب نہیں یہ انگریزی مذہب نال چوڑا بنے گا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 فرمائی نا. رائے ونڈ کی تبلیغی جما اگریز کا واردات کا طریقہ بالکل رائے ونڈ والے بھی آن کے بریلوی کول سے آخر صرف تین دن کچ نلا تو لگا ہے.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 اگلا کام شروع کر د کتاب پڑھ کے سنائیے گستاخ جڑے سن رسول کریم دن گستاخان اترا ستا لنگر تن کا بادشاہ یہ چارا ویا سڑک سنی ہے ते सुनी गल जी सिया मशहूर बनाई आख्या कान कुत्ता वेख्या कुत्ते मगर बच क्यों जो सुन जो तो दिल से असर हो गल इवें नहीं बनी हकीकत वाकई सुनी गल जी दिल से असर कर जाती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 یہ بابے شیر دی گا مڑ چلے یار دعا شریف ہو گئی ہے نا ایک بندے اللہ کے یہ ڈی مخلوق ایڈے اللہ دے پیارے اتنے پہ ہیروئن پہ وک دیجوتر دع شری ہو گیا چلو جائیے اتے ہی پاؤڈر پہ ہے قتل پی ہوں حضور دی امت اخبار خبر پشائیوں کا ہجوم لگ گیا ریون کا اجتماع شروع ہو گیا ہاں جی لیکن یہ برباد پہ سمجھتا ہے اتر رحمت خدا دی وسی جیتے حضور دی امت نشائی بن کے قتل تو بھی وڈے عذاب دے اندر مبتلا رحمت خدا دی ہوا شریک ہو چلا جب واپس آئے پ मिलाद कर कि लिया गया वलिया यार अल्लाह वाली कितों सुन देने यार उड़ी के साथ जेवे इनू फिटा शिया इस्तेमाल रख्या होबाज कलंर यार एक बार विचार मैं तेरा किराया बदले को यार उए आए आए आए, आए।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 تیرے ایمان لستے مختلف محاذ میدان کھلے ہوئے ہر رنگ دشمن تین فسان تسد ایمان دسے ہاں अल्लाह के बली भी लानत पाते होधर कि चलिया है बईमान हो चलिया है जिते सारा दिन कंजर नचण गए उली होने उबाद कलंधर होना जंगल राधेरी छाई बदली لگ رہی مرحباً، مرحباً ایک بھی سیدھا ہو گیا تو میرے آن دا مسئلہ حل ہو اللہ دے فضل میں نہ میری تکریر سنتے ایک تو بز دل بندہ نہ بیٹھے مہربانی ہوتی چھتی چھیتی نکل جاوے تاکہ دوجا خراب نہ کرے چوا دل بندہ بالکل میری تکریر نہ بیٹھے دوسرا بغیرت بے بےغیرت ڈرپوک بندے دی میری تکریر تھا کو نہیں بلکہ میں سے انہوں دعوت دینا کہ تیری مہربانی جیڑا مستفا دین دلدیا ڈرے حضور سرکار دین دی غیرت رکھے جڑا رکھے اس کا دشمن بنے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 اس مذہب لے گئے نا سانوان سائی لکما پہ دن کے شیر چ نالو ملتے مرغال سا دس روا سجڑا سائسی انداز فکر انگریزی تہذیب اسلام مسلمان کا مذہبی ہوں ہوں یہ نا سمجھا توجہ بول اہل سنت اللہ رو پتا برد بھی ہے شریف اسی دیا دسنا سڈا امام پا اہل سنت تقلید نال نہیں منیا میں لوگ کی آلہ حضرت رومنی کھڑے تھا میں میں من لیاوے نانا میں تاکیق نال من یہ ہے میں اس نتیجے دے پہنچ جائنا دے نال دا دین نبی دی سمجھ رکھا نالا بندہ ہندوستان جنہی ہویا تفق و فدین کس دے ختم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 جا ترجمہ لکھا ترجمہ ترجمے دسایا ہے لیکن یاد رکھنا ترجمہ لکھیا جاندہ جا عوام آستے. آستے ترجمہ نہیں ہوں تو اربی آرجمے کی ترجمہ, جو. ترجمہ لکھیا جاندہ ہے عوام ہوں عوام یہ جا ترجمہ لکھنا ضروری ہے کہ پڑھ کے کوئی گمراہ نہ ہو نال نہیں حضرت میں تا کی میں میں اس نتیجے پہنچیا دین نبی سمجھ رکھ والا بندہ ہندوستان چ نہیں ہوا ختم ان ہزور سرکار غلام ود تو وقت لیکن یہ کوئی عجیب کی رسولت نہیں پھر شاہ نے رسالت کی چوکی داری جی اس بندے کی کمال کردرت نے ترجمہ لکھا نہیں قرآن پا دا ترجمہ لکھا جہرا ترجمہ لکھا سنو ترجمے تو سہایا لیکن یاد رکھنا ترجمہ جاندہ ہے عوام آستے. آستے ترجمہ نہیں ہوں تو اربی آرجمے کی کمزور ترجمہ, جو. ترجمہ جاندہ ہے عوام ہوں عوام یہ جا ترجمہ لکھنا ضروری ہے کہ پڑھ کے کوئی گمراہ نہ ہو جائے آلہ حضرت نے اس شاید خیال رکھا ترجمہ لکھے شان خدا بندی بھی محفوظ میں گل کرنا کیونکہ ہوں گا آ گئی میدان چ مکر چڑ بڑے بڑے تے بریلویاں ترجمے لکھے نے کرم شاہ بھی لکھے وڈے کادمی صاحب لکھے نالہ حضرت دا ترجمہ جت ہے اس ترجمے دگے قسم خدا دی امت مستفا کا فتح فتح کلا تقدم آخر اتر وڈے کازمی صاحب نے ہے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 लेकिन अवामता है इमाम सुनत ही बन पेंदे जेद्ध नाम ना छोड़ो इमाम इमाम सुनती कोई पता नहीं मन किसी और امت ایمان محفوظ کیتا نبی اے سوچ رکھ لیتا سورت ہوتا ہے آلہ حضرت جس مرد حق نے لکھیا کہ آپ کے آپ کے, کے گنا گی व्डे काजमी वर्गे हजारा करोड़ों उमड़ आला दर्द शगिदा चहन जोगे नहीं मैं गल की जा रूए जमीन कट्ठे होकर मेरी गल त्रोड़ दो मेरा सिर व कुत्तियां साको तुम सवाल दिखी जाना ना तुसा कित पूछा नहीं یار ترجمہ ہوتا ہے عوام کی خاص نو کوئی پتہ نہیں سورتن حقیقت جب گبی ویک سارے ترجمے میںلویاں دے ترجمے کھڑ کھ کے اگے نے میں باقی دو بندیاں ہے جڑا پڑھتا جائے گا ایمان کا بیڑا گرک کرتا جائے گا اپنا الحمد للہ میں اتنے مناظرے سے آخیا میں اللہ حضرت کو امام مانتا ہوں اور میں آپ کی تحقیق کا پابند اسان اپنی تحقیق نہیں کرنی اسان اعلی حضرت اپنے بزرگوں کی تحقیق لوگوں سنا چھڈنی ہے بس ایسا نہیں اس مکام آ کیسا تحقیق کر کے جناب یہ کریے تو بہت سا ہمیں ایک و سبق ملے تم اپنے بزرگوں کے پیچھے چلو بس اللہ تعالی فرماندہ رو سولہ فرما بہ جانا ایمان مان والا راہ چڑ کے ہو راہ اختیار کرے گا असा वन जिधर चलिया उधर ही मोरी जावाने तो सीधा जहनम दाखिल करा तो बड़ा भैया ठिकाण है रात बैठे था मुल्तान किसी कोई प्रोफेसर आठा पेंटू आती आज कुरानू समझना कुरानू समझना चाहिए कुरानू मैं क्यों बेवकूफा कुरानूर समझने का कभी ना सोची कुरान सू मिले भी बलिया के वसीले के लिए असा सोचना भी बलिया ने वसीले दे رے کو براہ راست نہیں لے کے آیا تو سید البیا کو سید المیا صحابہ نو پیش پروایا صحابہ اہل بیت نے امامہ تک دمام لے کے سیکے تک پہنچیا ہوں جس ترتیب آیا اس ترتیب پیشہ ٹرتا جا سمجھتا جا جی اپنے آپ قرآن وڑن کی کوشش کی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 یہ مولوی یہ علماء یہ مشائق چھوڑو کا پرانی باتیں ان کو چھوڑو سارفید یہی کہتا تھا وہ کہتا تھا یہ جتنا قرآن کے علاوہ کتابیں سب غلط ہیں لیکن لانتی اخیر قرآن بھی غلط آتا یہ ہو اللہ کے دی دیا کتابوں غلط پھر رب سونے دی کتاب یہ کرتوت آزاد آیا فلانی قوم سے کرتوتان آزاد آیا قرآن آ کے جی گل کرتا ہے میرا تاجب آ بولتا قرآن یہ سر فو بی اکا اور سر سید میرے کو کتاب اتنی پی ہونے تو سمجھ آ رہی نہیں دیکھو افکار سر سید زیادین لاہوری لکھی پنجاب یونیورسٹی کا لکھن والا ہے اس نے اندر لکھیا ہے لانتی کہن لگا ہے مجھے قرآن کیسی باتیں کرتا ہے یہ عذاب نہیں ہوتے یہ تو سائنسی نیچر ایسے ہے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے نظام ایسے چلتا رہتا ہے یہ عذاب آزاد کرتوت کوئی تعلق نہیں قرآن غلط بولتا ہے حوالہ گلت ہوا چاہ کنا تو واگا جتنے مرضی نسو ہاں اللہ لال تو اللہ اللہ گل چکر دس آلہ حاضر ٹھیک ہے نا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم بہن دے سکے بہن دے توجہ نال بولو میرا سبحان اللہ سائنسی تر فکر دے اتنے آلہ حضرت بولے صفحہ نمبر ایک سو چھبی جلد چودویں نواں چھاپا پرانا نے نیچری یعنی سر سور کے سکولی طبقہ اس متبعین دے آپ کفریات پہ گن دیں گن دیا گندیا نو نمبر کفر کی لکھیا ہے یا نصوص قرآنیا کو عقل کا تابع بتائے کہ جو بات عظیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی یعنی سائنس کے قانون کے مطابق ہوگی مانی جائے گی ورنہ کوفرے جلی کے روئے زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تاویلیں کی جائیں گی اچھا جا اے نظریہ رکھے آخے بھائی پرانے حیم دیا گل اصان دیکھیں گے سائنس ن ہوئی سائنس دے مطابق پھر منگ گے تے جے نہیں تے پھر سائنس دے قرآن مروڑ گے سائنس نران دے نہیں مروڑا گے آلہ کا فرمایا جاڑیا رکھے ہوا ملتا اسلام تو خارے جی رن رکھنا چلا کے جنا پر پڑنا حرام ہے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 ٹولے نو میں آخا جو سنت میں آخر فتوا میں اپنے طرف نہیں دے دا پہلو میں حوالے سنا رہا مطالعے پاکستان کے حصے دون پہ آج سنانا نوا حوالہ جرنل سائنس اور میرا یہ حوالہ منوں میرے پا ہے چھوٹے بھائی جہے محمد ساد اللہ صاحب اسے پنڈے تقریر کر گئے سن اللہ دے فضل باقیا کے مینو نا جدو یہ کھ کے وھائے نہ یہ حوالے تو میں تو خو جی رہو فکیر تیرے پہنچنے تو سدکے ایڈی بریک نگاہ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 سوال کیا بھی ترقی کیڑا طرز ترکر ہونا چاہیے ہلوے او پیمن گل پیاسا پہنچی سواد موڑے لکھا کھڑا جی الف یعنی پہلا مذہبی دوسرا فلسفیاتی بے جی ندریاتی دال سینسی چار انداز فکر بیان کیتے ہیں. مذہبی فلسفیاتی نظریاتی سائنسی تری سفے جوابات ہیں باٹ کو جوابات ہے لکھے جبات لکھتے جواب دے اندر اٹھتی سوال دے نام لکھیا کھڑا ہے دال تے دال سی پیچھے کھنڈے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 امام سنت کا فتوا وکھایا کہ سینسی انداز ایتھے مدرسیاں دے کے ملتان والے کراچی والے سارے یہ پڑھا ہوں آلہ حضرت کا فتوا یہ ملا ایک پاسے میں ہو جا میں بالکل پوچھا ہو جا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 ہر تو بعد پڑھی نہیں پر سکول وچ ذکر جکر رکھ فکر دفن نہیں مدرسیاں مدرسے میں اعلی حضرت دا ذکر ہے لیکن فکر نہیں فکر نہ چیز دیکھو اللہ حضرت انتی جلد صفحہ نمبر چھ دے پندرہ در لکھے مایا سننی پشان نہ ہونی ہے, ہے نہیں تے سنی نہیں پہلی نشانی میرے امام مہارے لکھی ہے کہ سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبیل سب کچھ اور ہے جا سر سد اور اس کافر سمجھے سنی ہے فرجے جا سمجھے وہ سننی نہیں حدرت حوالہ غلط ہوے میں سر جیل ان سفر کن ہوں ایک گل کرن لگا میرے ہاتھ بولو اردو زبان کے لکھا کھڑا مس اردو زبان کے مسائل اور امکانات خزینہ علم و ادب ال کریم مارکیٹ اردو بازار لاہور دی چھپی کتاب کیے مقالات عالمی اردو کانفرنس ملتان انیس سو بانوے انیس سو بانوے مقالات اردو کانفرنس ہوئی سی ملتان چھے جو تقریر ہوئی مقالے پیش کیتے گئے وہ اس کتاب دے اندر جمع نے ایک سو پینٹھ سفے میں تھانونا جو کچھ کچھ پچھا فوٹو کھڑا ہے پچھانے جی فوٹو کس تو نہیں گئے میں آدمی تقریر کر رہا ہے اردو کی ترویج میں خدمات سفا نمبر ایک سو اندو پڑھ ستا تو اٹھ لو جڑا اردو پڑھ سکتا نہیں میں تھوڑے منہ چ پڑھانا چاہتا جادو پڑھ ہے وہ پڑھ کے اتنے سپیکر دال لگتا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 مولانا حالی ڈپٹی نظیر احمد مولانا شبلی نمانی موسن ملک مولوی چراغ علی وغیرہ اس گروہ کے اہم اور ممتاز ارکان تھے ان بزرگوں نے کے کھانے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 میں نو مرتد سمجھنا ممبر کے ہور لک ہور کیونکہ اے ہون تکریر ہو رہی سکول کا پیو جہا جی وہ سر سو اوتے بولتے آخر چل چل چل چل چل چل ہے میرے ربا یہی شہ حرم ہے جو چرا کر بیچاتا ہے یہی شہ کے حرم ہے جو چرا کر بیچاتا ہے گلی میں بو زرو تل کے ہوئے سوچا در زہر مگڑیا کڑا ہے کسی کا کچھ بگڑیا کڑا ہے جی ااریا بچائیے تو سا دی بچتا چڑیا لحاظ رکھیے میرے سی ہے بول برکات رحمت اللہ تالا علیہ جامعہ میں بولا نہ فلیاں کا فتوا یاد آ میرے کو جب آپ کو جراح بارے فتوا پوچھا گیا جب دسیا رافلی نیچری برتا بانسمان نہیں لگتا اس نے پھر کی بن سی گا مسلمان بڑے تھوڑے گئے کی بنے گئے اس واسطے ہوں کوشش کرو سارے ایک جائیے مسلمان ایک جائیے آپ نے فرمایا نبی شریت مسلح شریت مطابق چلنا ہی مسل لو فرمایا سنبی شریت بچا پام ایک مسلمان رہ جانے سائسی تہذیب دا ایک جز وڈا تھڈو مہی منکر بنو اور سوچ رکھو سائنس سارے حکومت قرآن دی دخل اندازی نہیں ہوے گی یہودی تہذیب ہے پہلو یہود نے عیسائی اتے مارے انجیل وکرا کیا جب سائنس کا حملہ تے ہویا ہے دے بچے مارا عیسائی انجیل پر رکھو انجیل شیر پہ آخر پرانے مسلمان خچر پیاکھ سکولی شیر کہہ رہے دشت و سہرا میں سب سے الگ کون ہے تیرے ابو جد کس قبیلے سے تے سکولی آ تولویا پچھلے مسلمانوں نہیں رلنا ہے ذرا دس گا تے پیو کی نسا لیں کہ قبیلہ برادری تری کدھر خچر میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور اچھا, <laughs> میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور وہ سبار افطار شاہی استبل کی آبرو ریکارڈ اچھا, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> جناب شیر صاحب میں بھی مت کرو ोता फिर खचर जमद मामू घोड़ा बन गया कहू पता नहीं मेरा मामू शाही अस्तबल दीज लगी मेनू आम ना समझा जै سانو ہوں پامو جی ناگل سب لگی یہ آدمی بابا سڈا مامو اس واسطے مسلمان خبردار ہم ہمیشہ الگ رہیں گے ان مولوں سے ہم جی سکتے وہی ہم بڑے ابزا رہے ہیں پرانے لوگوں سے نہیں ماموں چونٹی اور اوقاب چونٹی شاہی نا پرس گو کرتے یہ فرق کیوں میں پایا مالو و پریشان درد مند میں میں پائے مال اخارو پریشان پا مال اخارو پریشان درد مند تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے میں پیروں چ روی زلی خوال ہوں درد مند پریشان حال پیڑے ہال کے دیہڑے تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند دستا سہیو کاب د تک اپنا ڈھونڈتی ہے کھا ہمیں میں نوہ سپر کو نہیں لا تاہ میں سپر کو میں نوہ سپاہر کو نہیں لا تاہ ہمیں کہہ داستے تنا رک ڈھونڈنی ہے خاک رستی مٹی دیکھ دنیا کا تلبگار ہوگا ایوے دلیل ہوگا جا میں بالا طلب گار ہوگا وہ کا واگ وزیر ہو चक्कर ने इधरों खिच लवान इंजीं बोझे चिच लवाना इधरों खिच लवान उधरों खिच लवान है वो अंग्रेज तो खिच लवाना कितों खिंच लवान मासी वेच के खिच लवान भैन वेच के खिच लवाना किस तरह खिंची खिंच ही लवान گی معلوم ہوا چونٹی نے مسلمان عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تری نگاہ سے ہے پوشید آدمی کا مقام گل عجیب گل نہیں تو خدا تک پہنچ جائیں لیکن یہ تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام مولا نہیں سمجھا تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال تیری ازام نہیں ہے میری سہر کبیام مولی جی پر ایک دن ضرور در اے نا نماز یہ جلال ہے جڑا کافران مخالف ہوں نہ جمال ہے جہد ہوں چشک تو بھی خالی تیری نماز خالی خالی تیری ازان میری سہر دا پیغام نہیں کیا مطلب اذان ہوتی ہے تے سہری صبح ہو جاتی ہے پر میری تو تری بانگ پڑھتا مینتا صبح ہو جائے کیا مطلب بغیرت تو تیڑھی بانگ ہے پڑھنا بانگ دین دا کوئی پیغام نہیں کلیم کی ایک نظم ہے کلیم کتاب کہ زمانے کو اس وقت انگریز کو فرو انگری بنایا فر فن مقابلے جین موسا کلیم وہ آدھے اس زمانے دا مقابلہ کلیم کرے وہ چا دہ کلیم والا حدرتا کلیم لا سا ڈنڈا ہاتھ جو کیا مطلب کہ فخر درویشی مقابلہ کرے اس نظم کتاب دے دزم نظم مرد بزرگ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 نفرت کرے گا بڑی گہری ہونی ہے جی محبت کرے گا نفرت بھی نہیں سمجھ آنی تو محبت بھی ایڈا ڈونگا بندہ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 پرورش پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخ کی میں آہ، آہ. ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تکلی ماحول پہلی سور ہور سی تو اور, اور بدل گئی رد امی گرگ میں بدبیر پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخ کی میں <مترجم> پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریخ مگر اس کی طبیعت عت کا تکاو تخلی جس ماحول پلے گا وہ ماحول ہونا ہے پیٹ چال کا ایک دوسرے دے پیچھے انےوا ٹورن کا ان لیکن اس دی طبیعت کا تقاضا تخلیق ہے لیکن او پیچھے لوکان دے چال دے لوکاں دی ریت نہیں اپنائے گا او ہر گل تے عمل نویں پیش کرے گا لوکان سبحان اللہ لوکاں چلائے گا دے اج مرد بزرگ علامہ کینو کر انجمل میں بھی میسر رہی خلوتی اس کو انجمل میں بھی میسر رہی خلوتی اس کو شم فل کی طرح سب سے جب کری گل ہے بیٹھا ہوگا لیکن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 خرشید فکر کتاب آنی آل میں آل. مثل خورشید شہر سہان لال فکر کتابانی میں بات میں سادا زادبانی میں دکھی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 کیونکہ آسر کا خورشید روشنی لے جاتا ہے سات اپنے سہار کا آتا ہے تو روشنی لے کر آتا ہے متھلے خورشید سہر فکر کی تابانی میں بات میں سادہ اوہ آزادہ مانی میں دقیق گال کرے گا تے سادہ ہوگی کوئی تکلف نہیں ہوگی کوئی بناوٹ نہیں ہوگی کوئی بچلاف جناب فارتی دے تے یہ وہ تے اُلٹ لم تے شیر بے تکے شیر پڑھ دیں گے جان بوجھ کے اہمیں جناب گال بیلکل مرود تروں گال سدھی سادہ گے تے آزاد گال گے آزادہ گال آزادہ آزادی والی گال کیا مطلب کس دے بریق ہو گے کے میں دقیق کہ سمجھ والے پہنچ گے نہیں پہنچے موٹا دماغ نہیں پہنچے گا بریک بات کو بریک دماغ اللہ آخر میں فرماتے ہیں اس کا انداز نظر اپنے زبانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیران سبحان او دا انداز نظر او دا سوچ دا انداز زمانے تو ہونا. سبحان تا کر کے آج دنیا کہ وکری نکل آئے کو سمجھ نہیں لگتی کتوں نکل آئے تو کیوں نہ علامہ کہہ گیا ہے کہ اس کا انداز نظر سارے زمانے سے جدا, جدا اے آخر, اے بڑا اے ہے. ہے. آخر بڑا ہے بڑا اگر اگر اس کی باتیں سارے زمانے سے ملتی ہوں تو پھر نورانی کی طرح سارے زمانے کے ساتھ کا ڈلہ ہے مرد بزرگ کس چیز کا ہے بروک اس وقت ہوگا جب سارے زمانے سے جدا بات کرے اس کانداز نظر سارے زمانے سے جدا کے جاندے پچھا دے بیٹھے نے او دے اے بدھو بیٹھے نے یہاں بدھواں پیران کی گل کا پتہ ہی نہیں لگ سکتا اس کے احوال سے ج اقبال <سؤال> روشنی چادر صاحب دتعارو کرا دیتا ہے اقبال بتانا چاہتا ہے ہر زمانے کا جو بڑھتے بزرگ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے یہ داخل مت کرو بار بار استعار ہے انہیں کا ہے سمجھ ہے آئی بات اکبار آتے نہیں بولنا پوچھے درخت گل پیا کر درخت پیادے یار کاش کے پر لاؤن جی تینوں لگے نسان میں ہو چمکا دا سبزا سبزا ہر پاس مزہ آ جانا سی ما اوڑ دا پھر دا سبزا دستا لوگوں جانا چاہتے کھلو جانا جانا ٹور پہ فرندہ دفسوس ہے وہ انصاف نو بے انصافی سمجھ رہا خالک انصاف نو بے انصاف ہی سمجھ رہے افسوس ہے تینو نہیں پتا کہ نسیب ہو جازبیت کچ آزاد تسیا کھلے پر تینوں کیوں لب دے مٹی تو آزاد ہو پھر پرواز دے آم آم کیا آم مطلب آم آم ہے مومنا شکوا کرنا سے پہ آئے پرواز تے کیوں ملے؟ تو دنیا دی مٹی تو آزاد ہو مافیت تو آزاد ہو جا پھر روحانی پرواز ویخ اللہ دیکھنے اللہ درخت آ کے جنا فسائی کڑ مٹی چ مر اتوا دے پر لگے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 вход